پینتالیس تک آپ نے یہیں دو سالہ اڑنے کا بچہ دینا ہے یعنی پھر آپ کے پاس پینتالیس تک پینتالیس اونٹ ہے تو اس میں وہاں تک جو آپ نے چھتیس سے لے کر پینتالیس تک آپ نے یہی دیتے رہنا ہے دو سالہ ایک اڑنے کا بچہ دیتے رہنا ہے بغیر نہیں دیں گے ایک سالہ نہیں دیں گے صرف دو سالہ ایک بچی بچھڑی دیں گے فیض ابلغص تو وہ جب چھبیس چھتر چھیالیس ہو جائیں